بعد صلی اللہ محدم غلال وک اللہ فنار ہر قسم کی ہم دوسل اللہ تبارک و تعالی کے لیے اور بے شمار دلام ہوں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دات اقدس پہ علم کے تعلق سے گزشتہ کئی دنوں سے گفتگو ہو رہی ہے اور موجودہ درس میں کتاب کے مؤلف یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں جنہیں اختیار کیا جائے تو حصول علم میں مدد ملتی ہے پہلا سبب انہوں نے تقوا ذکر کیا تھا کہ جو آدمی تقوی اختیار کر لے متقی اور پرہیزگار بن جائے اللہ تبارک و تعالی اس کے علم میں اس کی قوت فاہم میں اضافہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اسے حق و باطل کے مابین فرق کرنے کی صلاحیت بخشتے ہیں آج کے درس میں کتاب کے معلف یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے علم میں اضافہ ہو اسے علم ملے تو علم حاصل کرتے ہوئے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے اور مسلسل علم حاصل کرے حصول علم میں تسلسل ہونا چاہیے علم کے میدان سے منقطع نہیں ہو جانا اور علم لینے کا یہ سلسلہ کب تک جاری و ساری رہے موت تک فوت ہونے تک فوت ہونے تک مسلمان کو دین کا طالب علم رہنا چاہیے فوت ہوتے وقت تک مسلسل دین سیکھتے رہنا چاہیے تو اگر کوئی آدمی دین کا علم لینے کے سلسلے میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے گا اور تسلسل سے کام لے گا تو اللہ تبارک و تعالی حصول علم کے سلسلے میں اس کی مدد فرمائیں گے کتاب کے مولف کہتے ہیں طالب العلم یتن پاربل علم فی ادراک العلم صبر علیہ کے طالب علم پہ واجب ہے کہ وہ علم لینے کے سلسلے میں اپنی ساری کوششیں صرف کر دے اپنا پورا زور لگا دے اور پھر علم لینے کے سلسلے میں صبر کا مظاہرہ کرے پریشانیاں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی نقصانات کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن آپ ایک بڑے مقصد کی خاطر نکلے ہیں اس مقصد کے حصول میں قربانیاں دینی پڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اس علم کی حفاظت کریں اس علم کو سمال کر رکھیں کہتے ہیں جسمی یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جسم کو راحت دے کر علم حاصل نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے علم بھی لینا ہے اور علم لینے کے ساتھ ساتھ میں نے نیند بھی پوری کرنی ہے اور دنیا بھی میں نے لوگوں کا مقابلہ کر کے کمانی ہے بیگم اور بچوں کو بھی مکمل ٹائم دینا ہے جس کا وہ ٹائم مانگتے ہیں میں نے دیتے چلے جانا ہے تو اس انداز سے علم نہیں ملتا علم لینے کے سلسلے میں آپ کو قربانیاں دینی پڑیں گی نیند میں کمی ہوگی علم لینے کے لیے جا رہے ہیں آ رہے ہیں کلاس میں بیٹھ رہے ہیں ظہر ہے کہ نیند آپ اپنی پوری نہیں کر پائیں گے تھکاوٹوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا علم کے لیے آپ کو سفر کرنا پڑیں گے ایک شہر سے دوسرے شہر جانا پڑے گا ایک محلے سے دوسرے محلے میں جانا پڑے گا ہو سکتا ہے اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر آپ کو دوسری مسجد میں جانا پڑے کہ ہمارے محلے کی مسجد میں کلاس نہیں لگتی وہاں پہ کلاس لگتی ہے اگرچہ دور ہے لیکن علم لینے کے لیے میں جاؤں گا تو علم کے لیے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور آپ نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے کتاب کے مولب کہتے ہیں فیصل المتعلم جمی یا قرق جمی الموس لطیل علمی وہ صابل کا جو دین کا علم لینے کے لیے گھر سے نکلا ہے اسے چاہیے کہ وہ سارے راستے وہ سارے ذرائع اختیار کرے جو اسے علم تک پہنچا دیں اور اس پہ آپ کو ادر و ثواب ملے گا حصول علم کے لیے جا رہے ہیں کسی راستے پہ آپ چل رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ٹائم لگا رہے ہیں اس پہ آپ کو ادر و ثواب ملنا ہے یعنی علم لینے پر جو سواب ملنا, ہی ملنا ہے اس کے لیے جو آپ ٹائم لگا رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں چل پھر رہے ہیں اس پہ بھی سواب ملنا سب تفیح صحیح مسلم علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال کہتے ہیں اس لیے کہ نبی علیہ اس کا کا فرمان ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی حدیث کی کتاب میں نقل کیا ہے کہ من صلق طریقا منسلح کا علما سحل اللہ لہو طریقًا جو کسی ایسے راستے پہ چلتا ہے جس راستے پہ چلنے کا مقصد علم کی تلاش ہے اللہ تبارک و تعالی اس وجہ سے آپ کے لیے جنت کی راہ کو آسان کر دیں گے آپ اپنے محلے سے دوسرے محلے میں جا رہے ہیں درسے قرآن کے لیے اپنے محلے کی مسجد کو چھوڑ کر دوسرے محلے کی مسجد میں جا رہے ہیں اس لیے کہ وہاں پہ ترجمہ کی قرآن کی کلاس لگتی ہے کہیں پہ درس حدیث ہو رہا ہے آپ وہاں پہ جا رہے ہیں فرمایا یہ آپ جس راستے پہ چل رہے ہیں جس گلی میں چل رہے ہیں جس سڑک پہ چل رہے ہیں یوں سمجھیے کہ جنت کی راہ ہے اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو جنت کی راہ پہ لگا دیں گے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے نیکیاں کرنے کی توفیق ملے گی فل طَالِبُ الْعِلْمِ طالب علم کو چاہیے کہ وہ استقامت کا مظاہرہ کرے علم لینے کے لیے جٹ جائے اور خوب کوششیں کرے وہ یسحر اللہ اور طالب علم کو چاہیے علم لینے کے لیے رات کو نیند کی قربانی دیا کرے وید الحک اللہ یسرف اوشغ الح طلب العلمی ان سالی مصروفیات کو آپ ترک کر دیں جو علم کے حصول میں رکاوٹ بڑھ رہی ہیں آپ سمتے ہیں علم دینا چاہتا ہوں لیکن رات کو جو گھر میں محفل لگتی ہے اس میں بیٹھتا ہوں تو صبح میری نیند پوری نہیں ہوتی صبح پھر علم کی کلاس میں میں نہیں جا سکتا تو یہ رات کی محفل کو ترک کر دیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بہت دیر تک بیٹھنا کوئی گناہ نہیں ہے اگر آپ غلط باتیں نہ کریں گی نہ کریں جھوٹ نہ بولیں تو بہن بھائی ساتھ بیٹھنا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جب ان کے ساتھ بہت دیر تک بیٹھنے کی وجہ سے علم لینے میں رکاوٹ آ رہی ہے تو ایسی ملس کو آپ مختصر کر دیں گے تر کر وزایا مشہور فلم طالب علم ہمارے جو سلف صالحین ہے یہ سلف کن کو کہا جاتا ہے میرے بھائی صرف صالحین کا لفظ کن پہ بولا جاتا ہے عام طور پہ عام طور پہ لفظ بولا جاتا ہے صحابہ کرم تابعین اور تبا تابعین پہ ویسے کئی دفعہ بعد میں آنے والے بزرگوں پہ بھی بولا جاتا ہے لیکن عام طور پہ سرب کا استعمال پہلے تین زمانے کے لوگوں پہ ہوتا ہے صحابہ کرم اور تابعین اور تبا تابعین سلب سال ہیم سے ایسے بڑے واقعات ملتے ہیں جن سے پتا چلتا ہے کہ علم لینے کے سلسلے میں انہوں نے کس قدر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کین سے پوچھا گیا سب عبداللہ ابن عباس سے اللہ آپ کو خیر نہیں عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا بیم ادرکر علم آپ نے علم کیسے لیا تو جواب کیا آیا بلان ان سول وکل <الْعَقُولِ> بل میں نے علم لیا ہے اس زبان کے ذریعے یہ زبان بار, بار سوال کرتی تھی صحابہ کلام کے پاس میں جاتا تھا مجھے کوئی حدیث بتائیں آپ نے کوئی حدیث سنی ہے تو آپ بتائیں آپ نے سنی ہے تو آپ بتائیں یہ کون کہہ رہے ہیں عبداللہ بن عباس کہہ رہے ہیں کیونکہ چھوٹے صاحبی تھے جب نبی علیہ السلاط اسلام فوت ہوئے تو میرا بیٹے سے سوال ہے عبداللہ ابن عباس کی کتنی عمر تھی بیٹا آپ کی کتنی ہے چلیں ہاں بارہ سال آپ سے دو سال چھوٹے تھے عبداللہ ابن عباس اور علم لے رہے ہیں تو جب لوگوں نے پوچھا آپ نے اتنا علم لیا ہے کیسے لیا ہے کہا اس زبان کے ذریعے میں سوال کرتا تھا پوچھتا تھا مجھے کوئی حدیث بتائیے نبی علیہ علیم کا فرمان بتائیے حدیثیں سنتا اور یاد کرتا چلا جاتا وکل بلاقول میں نے علم لیا ہے اس دل کے ذریعے جو سمجھدار ہے سمجھنے والا ہے وہ بدن غیر اور میں نے علم لیا ہے اس جسم کے ذریعے جو اکتاتا نہیں تھا یہ جسم علم لینے سے اکتاتا یہ نہیں کہ جناب چار گھنٹے علم لے لیا بس اب میری بس ہوگی نہیں علم کی تلاش میں میں نے بدن کی پرواہ نہیں کی اور انہیں کی دوسری روایت ہے کن کی عبداللہ ابن عباس کی ایک اس روایت کو جو بھی بیان کرنے لگا ہو امام دارمی نے روایت کیا ہے اور سرنگ صحیح ہے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلاط اسلام فوت ہو گئے تو میں نے ایک انصاری آدمی سے کہا کہ آؤ صحابہ کے کے پاس چلتے ہیں ان سے آدیش کا علم لیتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں تو وہ انصاری مجھ سے کہنے لگا اتنے بڑے بڑے صحابہ کے موجود ہیں تم کیا سمتے ہو ان کی موجودگی میں کسی کو تمہارے علم کی ضرورت پڑے گی یہ جواب کس کو دیا گیا ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو کہ بڑے بڑے صحابہ کرام علماء موجود ہیں ان کی موجودگی میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے علم کی کسی کو ضرورت پڑے گی کہتے ہیں یہ کہہ کر اس نے میری بات کو نظر انداز کر دیا کس نے انصاری صحابی نے کہتے ہیں پھر میں نکل کھڑا ہوا پھر میں نکل کھڑا ہوا کبھی اس صحابی کے پاس کبھی اس صحابی کے پاس جس صحابی کے بارے میں پتا چلتا کہ اس کے پاس کوئی حدیث ہے میں اس کے دروازے پہ پہنچ جاتا کہتے ہیں فی با میں صحابی کے دروازے پہ پہنچتا بہو قر اور کئی دفعہ ٹائم دوپہر کا ہوتا صحابی کیلولہ کر رہے ہوتے تھے کیا کر رہے ہوتے تھے کیلولہ کیلولہ کس کو کہتے ہیں دوپہر کے رام کو دوپہر کے آرام کا کیا مطلب ہے کہ پھر اس ٹائم مدینہ میں کیا صورت ہوگی خوب گرمی زور کے بعد مدینہ میں خوب گرمی ہوتی ہے گرمیوں کے دنوں میں سردی کے تو دو تین مہینے ہی ہے باقی گرمی ہوتی ہے یہاں پہ تو کہتے ہیں کہ میں اس کے دروازے پہ, پہ پہنچتا اور پتہ چلتا کہ وہ آرام کر رہے ہیں تو میں کیا کرتا اپنی اوپر کی چادر اتارتا اور اس کے دروازے کے سامنے رکھ کر سرحالا بلا کے لیٹ جاتا صحابہ کلام کا لباس عام طور پہ کیا ہوتا تھا جانتے ہیں آپ ہاں جی شلوار کمیر نہیں صحابہ کرام کا لباس عام طور پہ کیا ہوتا تھا دو چادریں جیسے آپ حج جمرے کے لیے دو چادریں باندھتے ہیں نا یہ صحابہ کرام کا معمول کا لباس ہے اور عام طور پہ صحابہ کلام غریب تھے اس لیے ان کے پاس دو چادریں بھی ہوتی تھیں ایک چادر ہوتی تھی آپ کو یاد ہے صحابی کا واقعہ وہ حریشیف کی حدیث ہے صحیح حدیث نبی علیہ اسلاد اسلام کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ میری شادی کر دیں فرمایا حک لے کر آؤ کہا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے کہا جاؤ کوئی چیز لے آؤ چاہے لوہے کی انٹھی لے آؤ کیا لے آؤ سونے کی نہیں چاندی کی نہیں لوہے کی لے آؤ صحابی واپس آئے اللہ کے سن کی انگوٹھی بھی نہیں ملی یعنی کہ ان کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے نہ نئی نہ پرانی کہا پھر تمہارا نکاح ہے کیسے کروں کہا اللہ کے رسول علی اسد اسلم یہ میرے پاس چادر ہے اور وہ چادر کیا کیا ہوا ہے پہلی ہوئی ہے کتنی دو ہیں دو نہیں ایک ہی آدھی اس لڑکی کو دے دیں بطور حق میں اور آدھی میرے لیے اللہ کے سن نے کہا وہ آدھی کیا کرے گی تجھے اسے آدھی دیں گے تو ننگا ہو جائے گا نہ اس کا فائدہ نہ تمہارا فائدہ بتائیے اس صحابی کے پاس کوئی اور چیز ہے اگر کوئی اور چیز ہوتی پیش کرتے وہ کہہ رہے ہیں یہ چادر جو میرے باندھی ہوئی ہے یہ آدھی اس کو دے دیں تب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کیا تمہیں کوئی قرآن پاک یاد ہے کہا جی ہاں کہا تمہارا حق میر یہ ہے کہ جو قرآن پاک تمہیں یاد ہے وہیں تون، اسے یاد کرانا ہے اس, کی، اس کو تعلیم دینی ہے تو نکاح میں معاوضہ کون سی چیز بنی قرآن کی تعریم کون سی چیز بنی تو قرآن کی تعلیم معاوضہ بن سکتی ہے لیکن فی الحال میں کیا بتانا چاہتا ہوں کہ صحابی کے پاس کتنی جاد رہے ہیں ایک یہ صحابہ ایک کا لباس ہے شاید آپ میں سے جنہوں نے دین اسلام کا خوب مطالعہ کیا انہیں ایک اور حدیث بھی یاد ہو تبوک والی حدیث یاد ہے کابل مالک والی بے مالک رضوا تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے یہ لمبی حدیث کے سبائی کوئی یاد آدھ کھڑا کریں گے ذرا آپ ایک دو تین کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ نبی علیہ اصلاۃ اسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے یہ ہوتی ہے حقیقی محبت ورنہ عام طور پہ مسلمانوں کی محبت کے نظارے لگا لینا ہم محب رسول ہیں بس اب نماز پڑھنی ہے نہیں تلاوت کرنی ہے نہیں ترما پڑھنا ہے نہیں توحید بیان کرنی ہے نہیں نبی علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہوا ہے نہیں محبت کہہ دیے بس محبت ہے تو میرے بلکہ مالک کی حدیث یاد ہے کہتے ہیں تبوک کی لڑائی ہونے لگی تو نبی علی اللہ نے پہلی بار واضح طور پہ اعلان کیا تھا کہ ہم نے تبوک لڑنے کے لیے جانا ہے ورنہ عام طور پہ آپ واضح طور پہ اعلان نہیں کرتے تھے تاکہ دشمن کو قبل از وقت اطلاع نہ ملے لیکن چونکہ یہ لڑائی بڑی سنگین قسم کی لڑائی تھی دور کا سفر تھا تیاری کی ضرورت تھی اس لیے صاف صاف بتا دیا کہ تبوک لڑنے کے لیے جا رہے ہیں صحابہ کلام تیاری کرنے لگے کہ ملک کہتے ہیں میں نے کہا میں بھی تیاری کر لوں گا میرے حالات اس دفعہ بڑے اچھے ہیں سواری بھی میرے پاس موجود ہے کہتے ہیں بالآخر وہ دن آ گیا کہ مسلمان روانہ ہو گئے لڑنے کے لیے اور میں یہی سوچتا رہا کہ میری سواری بڑی اچھی ہے کوئی بات نہیں میں کل چلوں گا اور ساتھ مل جاؤں گا یہ کرتے کرتے میں لیٹ ہوتا چلا گیا کہنا یہ چاہتا ہوں کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام اور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچ گئے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے میرا وہاں پہ ذکر ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھی کاپ کی کیا خبر ہے تو ایک آدمی نے کہہ دیا کاب کے پاس آج کل دو چادریں ہیں یہ اسے ٹکنے نہیں دے رہی اس لیے وہ نہیں آ سکا کہنے کا مطلب میں کہنا کیا چاہتا ہوں اس وقت کہ کسی کسی شادی کے پاس دو چادریں ہوتی تھی تو اس کو ذکر کیا تھا جی آج کل اس کے پاس دو چادریں یہ امیر آدمی ہے کیونکہ اس کے پاس کتنی چادریں ہیں تو عام طور پہ لوگوں کے پاس کتنی چادریں ہوتی تھی ایک جلاب کا بل مالک پہ پھر آپ ناراض ہوئے پھر انہوں نے توبہ کی اللہ نے توبہ قبول فرمائی بہرحال میرا موضوع یہ تھا بتانا چاہتا ہوں صحابہ کلام کا عام طور پہ لباس کیا تھا تو کیا لباس تھا عام طور پہ ایک چادر اور جو امیر صحابہ کلام ان کے پاس دو چادر تو اسلامی لباس پہ کیا ہوا نہیں میں یہ نہیں کہوں گا میں یہ کہوں گا کہ اسلام میں لباس کے لحاظ سے کیا کوئی پابندی نہیں ہے ہر لباس اسلامی لباس ہے جب تک کہ شریعت کے کسی اصول کے خلاف نہ ہو اگر آپ کی چادر آپ کی پینٹ ٹکڑوں سے نیچے رہتی ہے تو یہ اسلامی لباس نہیں ہے اگر مرد کے کپڑے ریشم کے ہیں تو اسلامی لباس نہیں ہے اگر کسی مرد کے کپڑے کسی عیسائی پادری کے کپڑوں کی طرح ہے ہندو سادھو کے کپڑوں کی طرح ہے کافروں کی مشابت ہے تو پھر یہ اسلامی لباس نہیں ہے اگر کوئی مرد عورتوں جیسے کپڑے پہنتا ہے تو اسلامی لباس نہیں ہے تو ہر لباس اسلامی لباس ہے جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف ہو, نہ ہو تو عبداللہ ابن عباس کیا کہہ رہے ہیں آپ بتانا آپ کو یہ چاہ رہا ہوں کہ عبداللہ اللہ ابن ابس کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میں حدیث لینے کے لیے کسی صحابی کے گھر پہنچتا پتہ چلتا وہ کیا کر رہے ہیں کیلولا کر رہے ہیں دوپہر کا آرام فرما رہے تو میں ان کے دروازے پہ ہی لیٹ جاتا اوپر کی چادر اتار کے اسے سرہانا بنا لیتا اب کیا ہوتا تش پھر نہیں ہوں ارے یا ہوائیں مٹی کو اڑا کر میرے جسم کے اوپر لا ڈالتی مدینہ میں ہوائیں خوب چلتی ہیں چاہے گرم ہو چلتی اور ہاؤں میں مٹی آتی میرے جسم کے اوپر مٹی ہی مٹی ہوتی صحابی آرام کر کے باہر نکلتے کہتے او اللہ کے رسول کے چچا کے بیٹے ماجہ ابھی کا کیسے آئے ہو اللہ یف آتی کہ مجھے پیغام بھیج دیتے میں تمہارے پاس آ جاتا فاقول آگے سے کہتا انحق وہ میرا حق بنتا ہے حاجت مجھے تھی میرا حق بنتا ہے کہ میں آپ کے گھر حاضری دوں چناچے میں اس صحابی سے حدیث کے بارے میں سوال کرتا وہ صحابی مجھے حدیث بتاتے اس انداز سے میں حدیثیں جمع کرتا رہا حدیث کا علم لیتا رہا پھر وہ وقت آیا کہ لوگ علم لینے کے لیے میرے پاس جمع ہونے لگے اور وہ انصاری آدمی وہ انصاری آدمی ابھی زندہ تھا جب اس نے میری مجرسے دیکھی تو مجھے کہنے لگا یہ لڑکا کتنا عقل مند تھا تو یہ علم کے لیے میرے بھائیوں سعبتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں آپ اپنے بیٹے کو حفظ قرآن کے لیے کسی مدرسے میں داخل کرتے ہیں اور شکایت یہ آتی ہے کہ کھانا نہیں اچھا بیگم سا ابھی آپ سے کہتی ہیں کہ حفظ ہی پھر تو کروانا چاہتی ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں لیکن کھانا نہیں اچھا ہم کیا کریں اور آپ بھی بیگم کی باتوں میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا پھر رہنے دو اگر کبھی کالی صاحب نے تھوڑا بہت مار دیا تو یہاں پہ بھی بڑا نازک موقع ہوتا ہے اب ادھر یا ادھر کا سوال پیدا ہو جاتا ہے کیا فیصلہ کرنا ہے کہ بچہ تعلیم جاری رکھے کہ نہ جاری رکھے میرے بھائیوں اپنی اولاد کو پہلے دن سے سبق دیں کہ دین قربانیاں مانگتا ہے دین کیا مانگتا ہے بیٹا تم نبی علیہ اسلاط و سے زیادہ معذد نہیں ہو دین کے لیے آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں لوگوں نے آپ کو توحید بیان کرنے کی وجہ سے مجنون کہا ہے مینٹل کہا ہے پاگل کہا ہے شاعر کہا ہے کاہن کہا ہے پتھر آپ کو مارے ہیں آپ کی بیٹیوں کے حمل گرائے گئے ہیں آپ کے دان شہید کیے گئے ہیں آپ کا چہرہ زخمی کیا گیا ہے اور آپ کو نسل کٹا کہا گیا ہے کہ اس کی اولاد نہیں ہوگی اس کی اولاد نہیں بڑھے گی اس کی نسل نہیں بڑھے گی کتنے تالے دیے گئے سارے برداشت کیے ہیں آپ نے اور صحابہ کلام کو آپ دیکھ رہے ہیں عبداللہ ابن عباس کو ہاشمی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آلے بیت میں سے ہیں آپ کے چچا کے بیٹے ہیں اور دیکھیے علم کے لیے کیا قربانیاں دے رہے ہیں اب آپ چاہیں کہ مدرسے میں بچے کو وہی ماحول ملے جو گھر میں ہے تو یہ ممکن یہ ممکن نہیں ہے آپ باتیں کرتے ہیں نہیں جی اسکولوں میں بڑا اچھا ماحول ہے کالج میں بڑی سہولتیں ہیں تو پتہ ہے وہاں پہ فیس کتنی دیتے ہیں آپ یا بھول گئے یہ مدرسے تو اپنی مدد آپ کے تحت آپ کے چندے سے چل رہے ہیں کوئی چندہ دیتا ہے کوئی نہیں دیتا آپ ان کو دعائیں دیں جو ان عظیم مدرسوں کو چلا رہے ہیں ان مشدوں کو چلا رہے ہیں ان کی وجہ سے آپ کے ملک میں آپ کے شہر میں آپ کے محلے میں کچھ نہ کچھ خیر باقی ہے اگر یہ مدرسے ختم ہو گئے اگر یہ مشکیں ختم ہو گئیں اگر یہ دین کے طالب علم ختم ہو گئے اگر یہ علماء اٹھ گئے آپ کے ملک میں خیر باقی نہیں رہے گی میرے بھائی یہ عزم کر لی کہ آپ نے اپنی اولاد میں سے کسی ایک کو ضرور دین کا عالم بنانا ہے اگر اپنی اولاد میں ایک بچے کو کم از کم عالم بنائیں گے تو آپ کی آئندہ نسل میں دین باقی رہے گا اور بہتر یہ ہے کہ ہر بچے کو دین کی تعلیم دیں انشاءاللہ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہر بچے کو دین کی تعلیم دیں گے لیکن اگر آپ ہر بچے کو نہیں لے سکتے کم از کم ایک بچے کو دین کا عالم بنائیں تاکہ آپ کے خاندان کو سیدھا رکھے توحید پہ رکھے شک و بدا سے محفوظ رکھے تو ہمارا آج کا موضوع کیا ہے کہ جب دین کا علم حاصل کرنے لگیں گے پریشانیاں آئیں گی ان پہ صبر کرنا ہے استقامت کا مظاہرہ کرنا ہے آپ علم لے رہے ہو تب بھی آپ کا بیٹا علم لے رہا ہو تب بھی کہتے ہیں کتاب کے مولفگی اسی طرح ہر طالب علم کو چاہیے کہ علم لینے کے سلسلے میں عظیم ثابت قدمی کا مظاہرہ کرے کہتے ہیں وَيُرْوَى رحمه کہتے ہیں ایک اور واقعہ سن لیں اور یہ واقعہ کس کا امام شافی کا اللہ فہ امام احمد امام احمد نے امام شافی کو دعوت دی کہ میرے گھر تشریف لائیں ہاں بیٹا دعوت دینے والے کون ہیں دیکھا توجہ آپ کی ہٹ گئی نا ہاں جی دی دعوت دینے والے کون ہیں امام احمد امام احمد نے دعوت دی ہے کس کو امام شافی کو ذات نے ایک رات فقدم له اللہ امام احمد نے رات کا کھانا پیش کیا فاکل شاف امام شافی نے کھانا کھا کھان لیا سمتر قل دیلا ملا ما پھر دونوں اپنے اپنی خوابگاہ کی طرف چلے گئے سونے والی جگہ کی طرف چلے گئے رحمه في احکام من حدیث وهو قول النبي صلی الله عليه وسلم يا با عمیر ونغیر اب امام شافی رات ایک حدیث سے مسئلے اخذ کرنے لگے کیا کرنے لگے کہ اس حدیث سے کیا کیا مسئلے معلوم ہوتے ہیں سوچنے لگے گہرائی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا حدیث سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ہوتا ہے حدیث کیا تھی حدیث وہ تھی جس حدیث کے بارے میں جناب علیہ سے ابن مالک کہتے ہیں کون کہتے ہیں آئی صاحب کون کہتے ہیں آئی صاحب اچھا علیہ سے بن مالک اللہ علیہ جناب ابن مالک کہتے ہیں کہ میرا چھوٹا بھائی تھا اس کے پاس ایک چڑیا تھی چڑیا سے اس بچے کو بڑی محبت تھی ایک دفعہ نبی علیہ السلط اسلام گھر آئے تو میرا وہ بھائی بڑا پریشان بیٹھا ہوا تھا تو آپ نے میرے گھر والوں سے پوچھا کہ اس بچے کو آج کیا ہوا ہے کیوں گمگین بیٹھا ہوا ہے ہم نے بتایا دی اس کی چڑیا بہت ہو گئی ہے تو نبی علیہ السلاد اسلام اس بچے سے ہنسی مزاق کرنے لگے اور کہنے لگے یا ابا امیر ما فال نغیر او ابو امیر تمہاری چڑیا کہاں گئی بچے سے ہنسی مزاق کرنے رہے کون نبی صلی اللہ علیہ وسلم بابا جی میرے وہ بزرگ جو مسجد کی پہلی سام میں کھڑے ہوتے ہیں یہ ہے بچوں سے سلوک میں سب بزرگوں سے نہیں کہتا لیکن کئی بزرگ بڑے گرم ہوتے ہیں مسجد کی پہلی سامنے اگر بچہ کھڑا ہو جائے اسے بھگا دیتے ہیں پھر, پھر وہ بچہ مسجد سے نفرت کرنے لگتا ہے پھر نماز کے قریب نہیں آتا نبی یعنی سب ہم کیا کہہ رہے ہیں بچے سے پیار کر رہے ہیں ابو امیر تمہارا وہ چڑیا کا بچہ کہاں گیا تو یہ وہ حدیث تھی جس پہ امام شافی غور کر رہے ہیں کیونکہ کئی لوگ سمتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے اس سے کوئی مسئلہ نہیں بس یہ ویسی بات آ گئی ہے کہ نہیں اس حدیث سے بھی کئی مسائل معلوم ہوتے ہیں تو امام شافی غور کر رہے تھے نبی علیہ السلاط اسلام بچوں سے مذاق کیا کرتے تھے اور ہر انسان سے ویسے گفتگو کرتے جیسے اس کی حیثیت ہوتی فولی سمبر حدیث پوری رات امام شافی اسی حدیث پہ غور کرتے رہے کہا جاتا ہے کہ ان لہو اسلم کے امام شافی نے اس حدیث سے ایک ہزار کے قریب مسئلے معلوم کیے وَلَعَلَّهُ جَرَّ حدیث الآخر لگتا یہ ہے کہ جب وہ اس حدیث کو ایک مسئلہ معلوم کرتے ہوں گے تو پھر اس مسئلے کے متعلق کو اور حدیث انہیں یاد آ جاتی ہوگی پھر اس سے مسلیاں خط کرنے لگتے ہوں گے اس انداز سے پوری رات گزر گئی ہوگی جب فدر کی ادان ہوئی تو امام شافی اٹھے وضو نہیں کیا اور پھر امام امام اپنے گھر چلے گئے احمد جو تھے وہ اپنے گھر والوں کے سامنے امام شافی کی بڑی تاریخیں بیان کیا کرتے تھے کہ جی بڑا ان کے پاس علم ہے بڑی عبادت کرنے والے ہیں بڑے نیک آدمی ہیں تو انہوں نے کہا نے کہا امام احمد کے گھر والوں نے کہا کہا آپ اس آدمی کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں جبکہ انہوں نے رات کھانا کھایا سارا ہی کھا گئے چھوڑا بھی نہیں گزرا بھی اور فضر کی نماز پڑی ہے تو بغیر وضو کے پڑی ہے تو امام احمد نے امام شافی سے سوال کیا کہ گھر والے ایسا کہہ رہے ہیں تو امام شافی فرمانے لگے جہاں تک پہلا اعتراض ہے کہ برتن میں نے مکمل صاف کر دیے ہیں کھانا ذرا بھی چھوڑا نہیں ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ کھانا آج میں نے کھانا رات میں نے کس کے گھر سے کھایا ہے امام احمد کے گھر سے تو اگر کھانا امام احمد جیسے آدمی کے گھر سے ہو تو چھوڑا نہیں جاتا اتنا پاکیزہ کھانا متقی آدمی کے گھر سے کھانا ہو اور باقی رہی یہ بات کہ میں نے رات تحج کی نماز نہیں پڑی تو میں حدیث کے اوپر غور و فکر کر رہا تھا اور علم جو ہے وہ تحجد کی نماز سے افضل ہے علم جو ہے علم یہ نفلی عبادات سے افضل ہے علم نفلی عبادات سے نفل آپ پڑھیں گے کس کو فائدہ ہوگا آپ کو اور علم لیں گے کس کو فائدہ ہوگا اللہ کی ساری مخلوق کو فائدہ ہوگا گھر والوں کو محلے داروں کو رشتے داروں کو تو علم ایک روشنی ہے اور رہی یہ بات کہ میں نے فضر کی نماز کے لیے ودو نہیں کیا تو میں سویا ہی نہیں عشاء کی نماز کا ودو برقرار تھا اسی سے میں نے نماز پڑھ لی تو میرے بھائی اب اس واقعے سے کیا پتا چلا کہ امام شافی رحمہ اللہ نے علم کے لیے محنت کی ہے کہ نہیں کی یہ تو واقعہ تھا جس سے ہم ابھی فارغ ہوئے ہیں اب میں آپ کو کچھ اور بتانا چاہتا ہوں کل ایک سوال آیا تھا صحیع عدیز کسے کہتے ہیں ضعیف عدیز کسے کہتے ہیں سوال آیا تھا نا آئیے آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح عدیز کیسے معلوم کرتے ہیں ضعیف عدیز کیسے معلوم کرتے ہیں اسی واقعے کو لے لیں یہ کس کس کا واقعہ ہے امام شافی کا اور امام امام احمد کا امام شافی کب فوت ہوئے ہیں کون سا بھائی بتائے گا آپ میں سے کوئی بھائی بتائے کہ امام شافی کس سال فوت ہوئے ہیں کوئی ایک آدمی کو ایسا ہونا چاہیے نا جی کسی اداکار کے بارے میں پوچھوں کا فوٹ ہوا ہے پھر تو جواب دینے والے کافی مل جائیں گے کس گلوکار نے کتنے گانے گائے ہیں یہ سوال کروں جواب دینے والے کافی مل جائیں گے اتنی پتلی حالت ہے ہماری امام شافی کیا کوئی غیر معروف آدمی ہے معروف آدمی ہے نا تو میں یہ نہیں کہتا سب کو علم ہونا چاہیے کوئی ایک آدمی تو ایسا ہونا جی دو سو پچاس نہیں امام شافی فوت ہوئے ہیں دو سو چار ہجری میں کب فوت ہوئے کب فوت ہوئے اور امام احمد کب پیدا ہوئے ہیں اگلا سوال یہ ہے امام احمد کب پیدا ہوئے ہیں ایک سو چونسٹھ ہجری میں کب پیدا ہوئے ہیں اب بتائیے کیا یہ ممکن ہے کہ امام شافی اور امام احمد آپس میں ملے ہوں کتنے سال ملتے رہے ہوں گے آپس میں یعنی کہ جب امام شافی ہو تو امام احمد کی عمر کتنی ہوگی بولیے چالیس سال کتنی عمر ہوگی کتنی عمر ہوگی اچھا اب یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس میں امام شافی کا ذکر بھی آیا ہے امام احمد کا بھی آیا ہے اور ساتھ کن کا تذکر آیا ہے امام احمد کے گھر والوں کا امام جہاں بھی روایت کرتے ہیں کہ امام احمد نے خود کہا تھا میں نے شادی کی ہے چالیس سال کی عمر کے بعد کب شادی کی ہے اب بتائیے یہ واقعہ درست ہو سکتا ہے یا نہیں جی بھائی اس میں صرف بیگم نہیں ہے گھر والے ہیں تو میرے بھائیو اس سے پتا چلا کہ واقعہ درست ہے یہ واقعہ درست بولیے یہ واقعہ درست نہیں ہے اس قسم کے واقعات محبت و عقیدت کے نام پہ ہمارے معاشرے میں بیان کر دی جاتی ہیں یہ چیک نہیں کیا جاتا کہ واقعہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے واقعہ درست ہونا ممکن بھی ہے یا نہیں تو یہ واقع سابت یہ واقعہ سابت اس میں کوئی شک و شبہ نہیں امام شافی بہت عظیم ہے امام احمد بہت عظیم ہے دونوں علم کے پہاڑ ہیں دونوں تہجد پڑھنے والے تھے دونوں متقی پرہیزگار تھے اس سب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے لیکن یہ واقعہ جو ہے یہ ثابت نہیں ہے اس انداز سے علماء کرام حدیث کے صحیح ضعیف کا فیصلہ کرتے ہیں کوئی حدیث بیان کرنے والا آدمی کہتا ہے کہ میں نے یہ حدیث فلاں راوی سے لی تھی وہ چیک کرتے ہیں کہ یہ ممکن ہے کہ اس سے اس سے نے حدیث لی ہو جس سے حدیث لینے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ تو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی فوٹ ہو چکا تھا تو یہ بھی ایک طریقہ ہے ایک طریقہ یہ معلوم کرنے کا کہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے تو بہرحال یہ واقعہ درست نہیں ہے لیکن اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ علم لینے کے سلسلے میں علماء کلام نے بڑی محنتیں کی ہیں بہت صبر کیا ہے بڑی قربانیاں دی ہیں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے دین کا علم لینے کے لیے قربانیاں دیں میں کس علم کی بات کر رہا ہوں بار بار علم دین کی بات کر رہا ہوں باقی وہ ڈاکٹر بننے کے لیے انجینئر بننے کے لیے تو پہلے سے آپ بڑی محنتیں کر رہے ہیں اس میں مجھے حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ویسے بھی اس کا تعلق تو آپ کی روزی روٹی سے ہے اور جس علم کی میں بات کر رہا ہوں اس سے آپ کی آخرت بھی بننی ہے دنیا بھی بننی ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دین کا علم لینے کی توفیق نہایت فرمائے اور اس سلسلے میں جو پریشانیاں آئیں مصیبتیں آئیں ان پہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صبر کرنے کی توفیق نہایت فرمائے وصل اللہ تعالی عال نبی محمد و علی و صحابی اجمعین اب میں آپ کے سوالوں کی طرف آتا ہوں